اما بعد فإن كتاب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور وكل بدع وكل ضلال وكل في النار. ہر قسم کی ہم دو سنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار جو دو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کتاب العلم علم کے موضوع پہ بڑی ہی شاندار کتاب ہے جسے شیخ ابن السمین رحمہ اللہ نے تعلیف کیا ہے اس کتاب پہ کئی ایک درس ہو چکے ہیں اور آج کا درس بھی اسی کتاب سے ہے آج ہم اس کتاب کے تیسرے باب کا آغاز کرنے لگے ہیں اور تیسرے باب میں کتاب کے معلب کہتے ہیں کہ وہ طریقے جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے میڈیکل کے علم کی یا کسی اور علم کی کس علم کی بات ہو رہی ہے دین کے علم کی شریعت کے علم کی اور یہی علم ہے دیگر جو ہیں وہ فلول ہیں روزی کمانے کے لیے ساد و سامان بنانے کے لیے لیکن علم جو ہے وہ نام ہے اللہ کی کتاب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم یہی ہے تو کتاب کے مولت تیسرے باب میں یہ بتانے لگے ہیں کہ دین کے علم آپ کیسے حاصل کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس راستے میں کن کن غلطیوں سے بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے کہتے ہیں کہ اس باب میں پھر دو فصلیں پہلی فصل میں بیان ہوگا ان طریقوں کا جن کے ذریعے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے اور دوسری فصل میں ان غلطیوں کا بیان ہوگا جن سے بچنا نہ ضروری ہے پہلی فصل میں کتاب کے مولف کہتے ہیں ملومی ان الزا اراد مکان فلاح بدریق المولا کہ جب انسان نے کہیں جانا ہو کسی شہر جانا ہو کسی علاقے میں جانا ہو تو راستے کا جان لینا نہ ضروری ہے وہ راستہ جو اس علاقے تک آپ کو لے جائے اس راستے کے بارے میں معلومات لے لینا نہایت نہ ضروری ہے وہ ترک یبح اقربی و عیسرحا اور اگر یہ پتا چلے کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ جانے کے لیے اس شہر تک پہنچنے کے لیے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ راستے ہیں تو پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کون سا راستہ قریبی ہے اور آسان ہے کس راستے سے جانا آسان ہے اور کس راستے پہ ٹائم کم لگے گا کہتے ہیں اسی لیے لا کان قالبل رکھے جو اصول اسے اس کے ہدف تک پہنچا دیں اور اندھی اٹھنے کی طرح اپنے پاؤں دائیں بائیں میں نہ مارتا پھرے تامک تو نہ مارے بلکہ اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ علم لینے کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے اور آسان ہے کہتے ہیں اس کام کے لیے آپ علم کے اصول اور قواعد اور ضوابط جو ہے انہیں حاصل کریں فمل اصول ہو جس کے پاس اصول و ضوابط نہیں ہوں گے قواعد نہیں ہوں گے وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے محروم رہے گا قال الناظم کسی شاعر نے کہا ہے وہ باد فل علم بحر ذاخرا لئی یبلغل کا دخرا کہ علم جو ہے یہ سمندر ہے علم کیا ہے سمندر ہے اور پانی سے بڑا ہوا ہے اس سمندر میں کودنے والا جتنی بھی محنت کر لیں اس سمندر کے آخر تک نہیں پہنچ سکتا لیکن کن فی اصول لہی تسہ لی تجد لہرثیلا لیکن پھر طریقہ کیا ہے طریقہ یہی ہے کہ آپ اس علم کے اصول و ضوابط کو حاصل کر لیں جب آپ اصول و ضوابط کو حاصل کر لیں گے تو پھر علم حاصل کرنے کی راہ کافی آسان ہو جائے گی اق القواعد الاصول فمن تفت ہوں یوحرم کہتے ہیں کہ آپ قواعد اصول جو ہیں وہ حاصل کر لیں جس کے پاس قواعد نہیں ہوں گے اصول نہیں ہوں گے وہ منزل تک پہنچنے سے محروم رہے گا کہتے ہیں اب اصول کیا ہے قواعد کیا ہے کہتے ہیں فل اصول علم پہلی بات آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ علم نام ہے اصول کا قواعد کا ضوابط کا ول مسائل اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ شاخیں ہیں کیا ہے جیسے کوئی درخت ہوتا ہے اس کی ایک جڑ ہوتی ہے تنہ ہوتا ہے اور اوپر کیا ہوتی ہیں شاخیں ہوتی ہیں ایسے کہتے ہیں علم جو ہے وہ اصول کا نام ہے اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ پوچھتے رہتے ہیں وہ جو ہے وہ شاخوں کی طرح ہیں جس کے پاس اصول ہوں گے اسے چھوٹے چھوٹے مسلوں کا بھی علم ہو جائے گا اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد کرتا رہے گا اصول اس کے پاس نہیں ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا کہتے ہیں آپ درخت کو لے لیں کہتے ہیں درخت کو آپ لے لیں درخت کی جڑ ہوتی ہے تنا ہوتا ہے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں اگر یہ ٹہنیاں کسی مضبوط جڑ پہ سوار نہیں ہوں گی تنا مضبوط نہیں ہوگا تو یہ ٹہنیاں مرجا جائیں گی ختم ہو جائیں گی کہتے ہیں سوال یہ لاکن ماہیل اصول اصول کیا ہے ہل عدل تو صحیح القواعد اویل قوا او قلعہ اصول کس چیز کا نام ہے کیا یہ قرآن و حدیث کے دلائل کا نام ہے یا اصول و ضوابط کا نام ہے کس چیز کا نام اصول ہے یا دونوں کا نام ہے تو جواب یہ ہے الدی لت الکتابی وسن اصول نام ہے کتاب و سنت کے دلائل کا کتاب کے مولف نے بار بار کہا دین کے علم چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے اصول ہونے چاہیے اب اصول کس چیز کا نام ہے کیا کہہ رہے ہیں کتاب و سنت کے کتاب و سنت کے دلائل کا لیکن عام طور پہ لوگ کیسے علم لیتے ہیں جی اس مسئلے میں فلاں عالم دین نے یہ کہا ہے فلاں عالم دین نے یہ کہا ہے فلاں عالم دین نے یہ کہا اصول کا پتہ نہیں ہے اس عالم دین نے کون سی دلیل کے اوپر اعتماد کیا ہے کون سی آیت ہے جو اس مسئلہ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے تو علماء کلام کے اقوال یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے آپ کو اصول کا علم ہونا چاہیے کتاب و سنت کے دلائل کا علم ہونا چاہیے کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ قواعد اور وہ ضوابط آپ کے پاس ہونے چاہیے جن کو کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے لیا گیا ہے ایسے اصول ایسے قواعد بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے جنہیں کہاں سے لیا گیا ہے جی کتاب و سنت سے لیا گیا ہے وہاں سے اخذ کیا گیا ہے وہادی ما یقون یہ چیزیں طالب علم کے لیے نہ ضروری ہیں کون سی چیزیں آئی صاحب کون سی برآ کتاب و سنت کے دلائل یعنی کہ ایتیں اور حدیثیں اور دوسرے نمبر پہ وہ قواعد جنہیں کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے یہ دو چیزیں طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہیں کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک اس ایک قاعدہ ہے ایک ضابطہ ہے کہ المشق کا تو تجلیب تحصیر کہ مشقت جو ہے یہ آسانی کو لے کر آتی ہے مشقت کس کو لے کر آتی ہے مشقت آسانی کو کھینچلاتی ہے یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہتے ہیں اب یہ جو قاعدہ ہے کہ مشقت آسانی کو کھینچلاتی ہے یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے کہتے ہیں کتاب و سنت سے لیا ہے قرآن پاک میں بھی یہ قاعدہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی میرے بھائی اگر پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے غسل احتلام کی وجہ سے واجب ہو گیا غسل کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کیا کر سکتے ہیں آپ یہ اسی قاعدے کا نتیجہ ہے مشقت جو ہے یہ آسانی لے کر آتی ہے جب آپ پھنس گئے ہیں اب شریعت آسانی پیدا کرے گی یہ قاعدہ ہے آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اب اب بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے القاعدہ کہ مشقت جو ہے وہ آسانی کو کھینچ لاتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے جناب عمران بن حسین سے کہا تھا کس سے کہا تھا عمران بن حسین کون ہے جی صحابی ہے انہیں بواسیر تھی نبی علیہ السلام سے بات کی کہ مجھے بواسیر ہے تو میں نماز کا کیا کروں تو آپ نے کہا تھا سلیقہ ایمن نماز پڑھو کھڑے ہو کر فقید کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھ لو فلا جم بن اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کی جانب لیٹ کر پڑھ لو کی اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ یہ قاعدہ یہ ضابطہ بالکل ٹھیک ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے ادا امر تم امر مستفا تم جب میں تمہیں کوئی آرڈر دوں تو اس پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو کیسے عمل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تھا کہ اے لوگ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر کیا فرض کر دیا ہے حج یہ بخاری کی حدیث ہے تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حج فرد ہے اب یہ بتا دیں کہ حج زندگی میں ایک بار فرد ہے کہ ہر سال فرض ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ حج تو اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ایک بار کہ ہر سال جب آپ نے نہیں کہا ہر سال اس کا مطلب ہے کہ ایک بار لیکن وہ صحابی اصرار کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہر سال کہ ایک بار آپ خموش رہے صحابی نے پھر سوال کیا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے آپ پھر خاموش رہے صحابی نے تیسری بار سوال کیا کیا حج کرنا ہر سال فرد ہے تو پھر آپ نے کہا کہ یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور تم بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا ہر سال فرد ہے اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرد ہے تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتا کہ ہر سال حج کرو اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو اور جس چیز سے میں روک دوں اس سے دور رہا کرو یہاں پہ ایک فرق ذرا نوٹ کیجئے گا ذرا اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو, تو یہ صاحب توجہ میرے ساتھ ہے ذرا غور کیجئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پہ عمل کیا کرو اور جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اس دور رہا کرو یہاں پہ کیا نوٹ کر رہے ہیں آپ جی جی ہاں یہ حاجی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ جب آپ آڈر دیں کسی چیز کو واجب قرار دیں فرض قرار دیں تو آپ پہ ہی ہر ممکن کوشش کریں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے لیکن جب آپ کسی چیز سے روک دیں وہاں یہ نہیں کہا کہ طاقت کے مطابق رکو نہیں وہاں دور رہنا ہے جب آپ آرڈر دیں تو آپ کے آرڈر پہ عمل کرنا اپنی طاقت کے بولیے مطابق اور جب آپ کسی چیز سے روک دیں تو وہاں یہ نہیں کہا طاقت کے مطابق وہاں کہا بس دور رہنا ہے دیکھیے آپ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے یہ طاقت کے مطابق رکھنے ہے اگر آپ تیس کے تیس روزے رکھ سکتے ہیں تیس کے تیس رکھیں اور اگر آپ مریض ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مسلسل روزے رکھے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا بہت ہونے کا خطرہ ہے تو آپ دو دن رکھیں ایک دن ناغا کریں تو آپ ڈاکٹر کی رائے پہ عمل کریں اگر وہ سمجھدار ہے امانتدار ہے قابل اعتبار ہے آپ دو دن رکھیں ایک دن ناغا کر لیں اب رمضان کے بیس روزے آپ رمضان میں رکھ لیں گے باقی دس بعد میں رکھ لیں طاقت کے مطابق طاقت کے اور اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ کو ایک روزہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے روزہ رکھیں گے تو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر آپ ایک روزہ بھی نہ رکھیں فریہ ادا کر دیں طاقت کے مطابق عمل کریں لیکن جس چیز سے آپ روک دیں آپ نے کہا شراب نہیں پینی تو اب کیا طاقت کے مطابق نہیں پینی یہاں طاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں پینی بات ختم شریعت نے کہا ہے کہ اپنی چادر وغیرہ کو ٹکنے سے اوپر رکھو ہاں جی طاقت کے مطابق ہاں جی طاقت کی ضرورت نہیں ہے طاقت لگانا پڑے گی نیچے کرنے کے لیے کپڑا زیادہ خریدنا پڑے گا ایسے اگلی ہے اوپر رکھنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے شریعت نے کہا داڑی چھوڑ دو ہاں جی یہاں طاقت لگانا پڑے گی داڑھی موڑنے کے لیے طاقت لگانا پڑے گی چھوڑنے کے لیے نہیں ایسا اگنی ہے کہ نہیں ہے یا آپ نے کہا داڑی کو چھوڑ دو طاقت کے مطابق عمل کریں ہاں جی داڑی چھوڑنے کے لیے کسی زور کی ضرورت ہے جی کسی ٹائم کی کسی پیسے کی داڑھی چھوڑنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑے گا البتہ آپ کی حکم کی خلاف وردی کرنے کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا اسلا خریدنا پڑے گا شیشے کے سامنے بیٹھنا پڑے گا اور اپنا چہرہ کبھی زخمی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی حکم کی خلاف وردی کرنے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا پیسہ بھی لگے گا محنت لگے گی اور آپ کے شکم پہ عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں لگے گی تو بر جہاں پہ آپ نے آڈر دیے ہیں کچھ چیزیں واجب اور فرض کی ہیں وہاں آپ نے طاقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور جہاں پہ آپ نے کسی چیز کو مملو قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے صاحب ادھر درس میں دے رہا ہوں وہ نہیں دے رہے جی اور جہاں پہ آپ نے کہا حرام چیزوں سے دور رہنا ہے تو وہاں پہ طاقت کی ضرورت ہے جی وہاں پہ آپ نے کہہ دیا بس دور رہو بات ختم تو اب اصول کیا ملا کہ مشقت جو ہے یہ آسانی کو کھینچ لاتی ہے مشقت کے نتیجے میں آسانی پیدا ہوتی ہے کس کے نتیجے میں مشقت کے نتیجے میں آسانی پیدا ہوتی ہے آپ صبح اٹھے اور آپ مثال کے طور پہ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی برف غسل واجب ہو چکا اب آپ کو یقین ہے کہ اگر آج میں نے غسل کیا برف باری ہو چکی ہے بہت زیادہ سردی ہے اور گرم پانی مجھے میسر نہیں ہے یہاں پہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا یا شدید بیمار ہو جاؤں گا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے کہتے ہیں اب یہ قاعدہ ہے کیا قائدہ جی مشقت آسانی بلا کرتی ہے یہ قاعدہ ہے کہتے ہیں لو جہاد کا الف مسا بسوتویہ لم کا مسائل بنا الحد الگ آپ کے پاس یہ قاعدہ موجود ہے آپ سے ہزار مسئلے پوچھ لیے جائیں اور ان کی صورتیں شکلیں چاہے مختلف ہوں آپ سب پہ اس قاعدہ کے مطابق حکم لگا دیں گے سب پہ اس قیدا کے مطابق کیا کریں گے حکم لگا دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس یہ قاعدہ نہیں ہوگا آپ سے دو مسئلے بھی پوچھ لیے جائیں تو آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو کتاب کے مولب کہتے ہیں اس لیے آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور وہ قواعد وہ ضوابط جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں انہیں بھی آپ یاد کریں تاکہ آپ دین کے اچھے طالب علم بن سکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اس کتاب پہ مزید درس جاری ہو ساری